دیکھیے جائیداد بیچنا تو بعد میں جب آپ کا سال مکمل ہو گیا جائیداد آپ کے قبضے میں تو ہے نا لہذا جو جائیداد کی قیمت ہے اس کا تخمینہ لگا کر آپ زکات نکالیں گے چاہے وہ بکی ہو یا نہ بکی ہو جائیداد جو بیچنے کے لیے ہے جیسے یکم رمضان شروع کر آپ رمضان میں نکالتے ہیں فورن اس کا حساب لگا کر اور زکات نکال دیں جو چیزیں بھی خرید و فروخت کی سب مال لیتی ایک بچہ کھڑا ہوا تھا پیچھے جی پہنچیے سب آدمی